دسویں بات کامل ایمان کی کوشش انہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق حکمت سے چلنے سے نہیں روکتی چنانچہ وہ بغیر کمی کوتاہی کے حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ عملی طور پر مرحلہ وار عمل کرنے کو درست سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سو فیصد شریعت پر عمل شروع ہو جائے بلکہ آہستہ آہستہ قدم بقدم درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کو درست سمجھتے ہیں الحاصل ان تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور منحج کو اپنا دستور العمل تصور کرتے ہیں گیارہویں بات جس شخص کی کم علمی اور تنگ نظری اسے اصول سنت اور لوگوں کے ساتھ خصوصاً مخالفین کے ساتھ شرعی سیاست کی بنیاد پر عمل سے روکے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع میں کوتاہی کرتا ہے جیسے کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ مخالفین کے کوئی شرعی حقوق نہیں ہوتے یا ان کے ساتھ انصاف کمزوری یا سستی ہے یا دین کی نصرت صرف وہی کر سکتے ہیں جو سو فیصد متبعۂ سنت ہوں اور شریعت کی مکمل پیروی کرتے ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر شخص کے ذریعے کرتا ہے اور ایسی قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو استحکام بخشتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ تک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ دین اب رجول الفاظر اور اسی طرح ارشاد ہے ان اللہ خلام خصوصا جب کہ حالت حالت جنگ ہو عسکری جنگ ہو یا نظریاتی جنگ ہو یا سیاسی جنگ ہو اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاد ہر امیر کے ساتھ مل کر کرنا جائز ہے چاہے وہ نیک ہو یا فاسق یہ جہاد میدانی جہاد سیاسی جہاد اور علمی و دعوتی جہاد تمام جہادوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے یعنی جب تک لوگ جہاد کے کسی بھی شعبے میں مصروف پیکار ہوں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے خصوصا جب کہ ہمارا مقصد ایک ایسے دشمن کو نشانہ بنانا ہو جو اگر غالب آ جائے تو اس کا ضرر ان لوگوں سے زیادہ ہو جو پرہیزگاری اور دینی اعتبار سے اتنے مضبوط اور ٹھیک نہ ہو ہمارے بہت سارے علماء صلف صالحین اور بزرگان دین حجاج بن یوسف کی طاعت میں اس کے لشکر کے شانہ بشانہ اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے ہیں حالانکہ حجاج کے ظلم اور سرکشی میں کوئی بھی شک نہیں کرتا نیز جب خلیفہ متوکل عباسی اور خالد بن عبداللہ قصری جیسے لوگوں نے جو کہ سو فیصد سنت پر قائم نہیں تھے انہوں نے جب اہل بداد یعنی خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے والے اور خوارج کے خلاف کاروائی کی تو اہل سنت نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کا ساتھ دیا یعنی شخصیات کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نصرت دین اور نفاذ شریعت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے نصرت دین اور نفاذ شریعت کے لیے کیا خدمات پیش کی جا رہی ہیں میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں شیخ سفر الحوالی فک اللہ وسرہ جو کہ آج کل سعودی حکومت کے بدماشوں کے ہاتھوں میں قید ہیں اللہ تعالی انہیں بشمول دوسرے علماء کرام کے عزت و احترام کے ساتھ رہائی عطا فرمائے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک ایسی جماعت ہو یا ایسا فرد ہو یا ایسا ادارہ ہو جو کہ مکمل طور پر سیکولر ہو بے دین ہو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہو اور دوسری طرف ایک ایسا فرد ہو گروہ ہو جماعت ہو یا ادارہ ہو جو اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی دعوت بھی دیتا ہو لیکن غلطیاں اس کے اندر موجود ہیں کوتاہیاں اور لغزشیں موجود ہیں پہلے سنت وال جماعت کا عقیدہ اور عمل یہ ہونا چاہیے کہ ایسی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے مثال کے طور پر اگر بات صاف ستھری کی جائے تو عرض ہے کہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام جمعیت طلباء اسلام اسلامی جمعیت طلباء اور مختلف قسم کی جمعیتوں کا وجود ہے بس ہماری دشمنی اسلامی جمعیتوں یا اسلامی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے اور کیسے یہ دشمنی ہو سکتی ہے جب کہ ان میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے علماء اور طلباء شامل ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دشمنی کس چیز کے ساتھ ہے عرض یہ کہ ہماری دشمنی جمعیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جمہوریت کے ساتھ ہے حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ جمعیت کی ہم مخالفت نہیں کرتے البتہ جمہوریت کی ہم مخالفت کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے ان معاملات میں متفق اور متحد ہیں اور ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں جس میں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے ہاں جن معاملات میں ہم ان کے ساتھ متفق نہیں ہے ان میں اختلاف تو بہرحال برقرار رہے گا یا مثال کے طور پر سپاہ صحابہ کی بات آپ کرتے ہیں ایک طرف سپاہی صحابہ ہے دوسری طرف شیعہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم سپاہی صحابہ کی حمایت اور تائید ضرور کریں گے دوسری طرف جو شیعہ ہیں ان کو توڑنے کی مروڑنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا مثال کے طور پر کوئی سلفی جماعت ہے یا جماعت اسلامی کے کسی دھڑے سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے یا اور کوئی اس طرح کی جماعت ہے جس کا شعار بھی اسلامی ہے جس کے نعرے بھی اسلامی ہیں جس کا جھنڈا بھی اسلامی ہے جس کی علامتیں بھی اسلامی ہیں جس کے جو رہبر ہیں اور رہنما ہیں وہ سب اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف پیپلز کے مختلف دڑوں میں سے کوئی ہے یا مسلم لیگ کے مختلف دڑوں میں سے کوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس جماعت کی حمایت کرنی چاہیے تائید کرنی چاہیے ان معاملات میں جس میں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے ان اسلامی جماعتوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس لیے ہمیں ان سیکولر پارٹیز کی دشمنی کو چھوڑ کر ان پارٹیز کی دشمنی میں مشغول ہونا زیبا نہیں ہاں جس حد تک ہمارا ان سے اختلاف رائے ہے اس اختلاف کو ہم کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر واضح کرتے رہیں گے لوگوں کو ہم سو فیصد اسلام کی دعوت بھی دیتے رہیں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جمہوریت نامی لانت سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ اس جمہوریت نامی مصیبت سے فتنے سے بچا رکھے اور ہمیں اس لعنت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچی اور سچی اسلامی حاکمیت نصیب فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں ہماری ان باتوں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کہیں ہمارے منہج میں یا پروگرام میں یا مشروع میں کوئی فرق آیا ہے نہیں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے جو طرز العمل ہونا چاہیے اس کا ذکر ہم نے اپنے اس بیان میں کیا ہے اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو معاف فرمائے اخیر میں دوبارہ تنبیہن ہن اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلامی جمہوری جماعتوں کے ساتھ اختلاف صرف جمہوریت کی بنیاد پر ہے اگر وہ جمہوریت سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنے ہنفی ہیں ہمارے اپنے سلفی ہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں اس لیے ہمیں ان کے ساتھ جو اختلاف ہے اسے ایک محدود دائرے میں بند کر کے اسی حد تک ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے رائی کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہم جن معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں ان میں ہمیں محبت و مودت احترام اور ایک دوسرے کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اعمال اقوال افعال اور احوال کو درست فرما کر